بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں دائی حضرات سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں دعوت صرف یک طرفہ اناؤسمنٹ کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک دو، ایک دو طرفہ کوہش کا نام ہے دائی بات کو پیش کرتا ہے بدو سنتا ہے تو دائی کی بات وہی ہوتی ہے جو قرآن میں ہے ہمیشہ کے لیے لیکن بدو ہمیشہ ایک ہی نہیں رہے گا مختلف انداز میں وہ ریسپانس دے گا تو ایسی حالت کیا کرنا چاہیے قرآن کی تین صورتوں میں یعنی القصص اور ذکر اور الفرخان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب مدو غیر انیسری قسم کی بہت تکرار کردلا کرنے لگے تو تم سلام کر کے اس سے الگ ہو جاؤ دیکھیے یہ صرف سلاب کر کے جواب الگ ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ داعی اتھا احتیاط سے مدو کو چھوڑ سکتا دائی کی ذمہ داری بہت آخر تک چلتی ہے ایسا نہیں کہ مدو کو چھوڑ دیا جائے تو مطلب کیا ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی محسوس ہو دائی کو کہ مدو پازیٹو ریسپانس نہیں دے رہا ہے یا مطلوب ریسپانس نہیں دے رہا ہے تو ایسی حالت میں دائی کو اپنا وقت بچانا چاہیے مجید گفتگو جب بےفادہ ہو جائے تو دائی کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو بچائے وہ سلام کر کے الگ ہو جائے مطلب سلام کرنے کا الگ بانے یا نہیں کہ سچ مچ کہے گا کہ السلام علیکم مطلب ایویشی ریپلائی دے کر کے الگ ہو جائے بےٹفلا داد الگ ہو جائے لیکن سوال یہ ہے کہ الگ ہو کر کرنا کیا ہے الگ ہو کر کے ری تھنکنگ کرنا ہے اور ری پلاننگ کرنا ہے دعوت کی اس کو مدو کا جو غلط ریسپانس ہے اس کو بطور ایکسپیرئنس لینا ہے بطور تجربہ اس تجربے کی روشنی میں اپنے دعوتی کام کی ری پلاننگ کرنا ہے کس طرح یہ سوچنا ہے کہ کس طرح بات کہی جائے کہ وہ کو کہ مائنڈ کو ایڈریس کرے کس طرح بات کہی جائے کہ وہ مدو کی کنڈیشنگ کو توڑے کس طرح کہی جائے کہ مضم کے اندر کچھ نہ کچھ اچھا تأثر بنے مثلا وہ بر وقت اگر وہ رائٹ ریسپانس نہیں دے رہا ہے تو کم سے کم یہ ہو کہ وہ اسٹڈی کے لیے تیار ہو جائے مطالعے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ جو سراب کر کے جدا ہو جا اس کا مطلب ہے ری پلاننگ کرنے کی تدبیر کرو اور ری پلاننگ کا ری پلاننگ کی وشال خوانے موجود ہے حضرت ابراہیم نے اپنے زبانے کے بادشاہ کو دعوت دیتا توحید کی تو بادشاہ نے کہا کہ تم کچھ اپنے بات کی تفصیل کرو تو عدبران بھی کہا کہ میں رب انسان کو پیدا کرتا ہے انسان کو بہت واقع کرتا ہے تو اس نے ایک بہت ہی ڈھیٹ پن کے انداز میں کہا کہ میں بھی جلاتا ہوں مارتا ہوں جس کو چاہوں مار دوں اس کو چاہوں جدہ رکھو توحت ابراہیم نے مزید اس پر بحث نہیں کی بلکہ بات کو بدل دیا اور یہ کہا کہ میں رب سورج کو نکالتا ہے مشرق سے تم اس کو نکال دو مغرب سے تو یہ, یہ انہوں نے ری پلاننگ کی تو ری پلاننگ ہمیشہ دعوت کا ایک انٹیگرل پارٹ رہے گا کیونکہ دعوت کا نکتا تو ایک ہی ہے توحید آخرت لیکن مدو کا ذر بدلتا رہتا ہے مدو کبھی ایک بات کر سکتا ہے کبھی دوسری بات کر سکتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ دعوت میں ایک بہت اہم اصول یہ ہے جس کو کہیں گے ری پلاننگ آف دعوت تجربے کی روشنی میں دعوت کا نیا منصوبہ بنانا پہلی بار جو دعوت دی آدمی نے اس میں تجربہ شامل لی تھا دوسری بار جو اس کو دعوت دینا ہے اس میں تجربہ کو شال کرتے ہوئے اس کو نئے انداز سے پیش کیا جائے گا یہ بہت ہی وسیع بات ہے اور ہر زمانے کے لیے مثال کے طور پر دیکھیں موجودہ زمانے میں جو جدید تعلیم آئی مارڈن ایجوکیشن تو اس کو وہ اسکول کالج میں سوان بچے گئے تو اس سے ان کے اندر طرح طرح کی غیر بدلو بات آئی تو ہمارے اس وقت رانا نے اس پر نگیٹو ریلیکشن کیا مطلب کہ یہ قتلگاہ ہے بچوں کو مت بھیجو اس طرح کی بات ہے کہ یہ کالج یونیورسٹی قتلگاہ وہاں اپنے بچوں کو مت بھیجوشمانی کہ یہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ ڈی پلاننگ کرنا ہے مجھے سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے جو بچہ پیدا ہوا مسلمان گھر میں جس کی فطرت وہی ہے جو سب کی ہوتی ہے تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو وہ ہو رہا تھا جو اس بات اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ سچ مچ وہ مرتد ہو گئے تھے جیسا کہ عسمانی کے رواؤں نے کہا نہیں مارڈن ایجوکیشن میں فریم ورک بدل گیا تھا نئے دریال آ گئے تھے نئے انداز میں سوچنے کا طریقہ آ گیا تھا تو ٹریڈیشنل تو انداز میں جو ان کو اسلام ملا تھا اپنے گھر میں اپنے ماحول میں وہ اس سے مختلف تھا اس وجہ وہ کچھ نگیٹو ریمارکس دینے لگے مذہب کے بارے میں ایسے وقت ہمارے ارماؤں کو یہ کرنا تھا کہ وہ ری پلاننگ کرتے پھر سے سوچتے کیونکہ بچوں کو پڑھانا تو ضروری تھا پھر سوچتے کہ بچوں کو ہمیں پڑھنا تو ہے اب سوال ہے کہ ان کو کیسے بچایا جائے توری پلاننگ کرتے نئی کتابیں لکھتے نئے انداز سے اسلام کو مدلل کرتے یہ سب تھا یہ نہیں کہ یہ اعلان کر دے کہ قطر گاہ ہے وہاں بچوں کو پڑھاؤ تو یہ ری ایکشن تھا یہ ری پلاننگ نہیں تھی تو دائی کو دیکھ کے ری ایکشن کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتا دائی افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ری ایکشن کا ریكشن اختار كرے داي کے ليے ايک آپشن ہے وہ ہے ری پلانگ رى پلانگ تو پيغمبر نے ہی کیا اور تمام بڑ بڑے دعات نے ایسے کیا اب بابا زبانیں بھی ہم کو یہی کرنا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سے بچائے کہ ہم ریكشن کا طریقہ اختیار کریں نہیں بلکہ آپ کو ری پلاننگ کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے